الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إله ومدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الامر منكم فردوه والرسول ان كنتم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ عزیزوں اور ساتھیوں پچھلے ہفتے امام کے پیچھے نماز میں سور فاتحہ رکن ہونے کے بارے میں دلیلیں پیش کی گئی تھیں اور بتایا گیا تھا کہ کوئی بھی نماز ہو اور کوئی بھی حالت ہو ہر حال میں اور ہر شخص کے لیے ہر نماز میں سور فاتحہ پڑھنا ضروری ہے واجب ہے رکن ہے جن دلیلوں میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث پیش کی گئی تھی لا صلات لم تعلیم فاتحہ تلکتاب کہ اس شخص کی نماز نہیں جو نماز میں سور فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس میں من کا لفظ عام ہے سب کے لیے شامل ہے چاہے امام ہو یا تنہا پڑھنے والا نماز ہو یا کہ مقتدی ہو امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا شخص ہو اسی طرح سے اور بھی کئی دلیلیں پیش کی گئی تھی ان دلیلوں میں ایک دلیل حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تھی جو کہ سنن نبی داود سنن ترمزی اور بحقی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اس تعلق سے اس حدیث پر اس حدیث کے سلسلے میں بہت سارے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اگر اس حدیث کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے تو یقیناً اختلاف ہمارا سور فاتحہ کے سلسلے میں ختم ہو جائے گا ہمارا اختلاف سور فاتحہ کے سلسلے میں کیا ہے کہ امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی یہ اختلاف ہے اختلاف کے حل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نسا کی آیت ہے یا ای اللہدین امنو اے ایمان والو اللہ الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور جو تمہارے حکمراں ہو ان کی اطاعت کرو پھر ف ان تنازع فی شئی ان اگر کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تم آپس میں جھگڑا کرنے لگو اختلاف کرنے لگو تو یہ جھگڑا تمہارا کیسے حل ہوگا فرد اللہ اور رسول اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختلافات لے لے جائے جاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ع الہی وحی وہی الہی کی روشنی میں فیصلہ فرماتے تھے اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور اللہ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے تو یہ حدیث جو کہ صحیح ہے اس حدیث کے بارے میں علماء نے صحت کا حکم لگایا ہے امام ابو داود اور امام ترمیزی نے اس کو نقل کیا ہے امام طرمیزی نے فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے حسن حدیث ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب جز و قرا خلف الامام میں نقل کیا ہے اس کو اور امام خطابی بہت بڑے محدث ہیں اپنی کتاب مالب السنن کے اندر نقل کرتے ہیں کہ حاد الحدیث و شریف ان یہ حدیث واضح ہے ون قرع اطلفاتحتی واجبتن على من خلف المام سوا ان جہ المام بالقرات یا خافت ابا یا الامن خلف ال کہ یہ حدیث واضح ہے شریف دلیل ہے صور فاتحہ پڑھنے کے لیے اس شخص کے لیے جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے چاہے امام زور سے قراد کرے یا آہستہ سے قراد کرے اور اس کی اسناد جید ہے یعنی اسناد اس کی اچھی ہے قوی ہے حسن ہے لا پانا فی ہے اس میں کوئی کوئی غبار اور اس سلسلے میں کوئی کلام نہیں تو یہ بادہ بن سوامت رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہمارے سارے اختلافی مسئلے کو ختم کر دیتی ہے دوسری ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تھی واضح طور پر کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سلسلے میں پوچھا گیا آپ نے فرمایا کہ مل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منص اللہ صلاط اقرا فیحا بلقرات فہیا خداج الصلاثن غیر تمام فکیل علیہ حریرت انا نکون ورا المام فقال صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابو رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص نماز میں سور فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز ناقص ہے تین بار فرمایا آپ نے خداج کا لفظ استعمال کیا اور بتایا گیا تھا خداج ٹنی کے اس بچے کو کہتے ہیں جو مکمل ہونے سے پہلے ساقت ہو جائے گر جائے اسی کو خداج کہا جاتا ہے گویا کہ بغیر سور فاتحہ کے پڑھی گئی نماز چاہے امام ہو یا منفرد ہو اور چاہے مقتدی ہو وہ ناقص نماز ہوتی ہے ہاں بلکہ صحیح نہیں ہوتی ہے ابو حر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا انا نقون ورا المام ہم امام کے پیچھے ہوں تب کیا کریں آپ یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی پوچھنے والے نے کہا کہ امام کے پیچھے ہوں تو تو ابو حر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا کہا اقرا بحافی نفس تم آہستہ آہستہ سے پڑھو اسی لفظ پر میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اسی لیے اس حدیث کو دوبارہ پیش کیا یہیں پر ایک بات اور سمجھاؤں میں آپ کو کہ ابو حریر اللہ تعالیٰ انہوں نے حدیث بیان کی کہ بغیر سور فاتحہ کے نماز ناقص ہے پوچھنے والے نے کہا کہ ہم امام کے پیچھے ہوں تب کیا کریں ابو حریر رضی اللہ تعالی انہوں نے کتنے حدیثوں کے راوی پانچ ہزار سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے اور سور فاتحہ کی بھی حدیث روایت کرنے والے اور حدیث اور قرآن کو سمجھنے والے صحابی انہوں نے کیا بتایا کہا کہ اقرا بحافی نفسک کہ امام کے پیچھے بھی ہو تب بھی تم سور فاتحہ پڑھو دیکھیں یہاں پر ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کو ہم لے کر کے چل رہے ہیں اور اسی پر ہماری بنیاد ہے اہل سنت والجماعت کی اہل حدیث کی صلفی حضرات کی اسی پر بنیاد ہے اس بنیاد سے اگر کوئی شب ہٹے گا تو دھوکہ کھا جائے گا راہ حق سے بھٹک جائے گا کیا ہے العمل العمل بالکتاب کتاب و فهم السلف فہم الا فہم صلف سوال کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنا کیسے صلف صالحین کے کی سمجھ کے اعتبار سے کہ قرآن و حدیث کو سلف صالحین نے کیسے سمجھا ہمارا اختلاف ہو گیا قرآن امام سور فاتحہ پڑھتا ہے زور سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو القرآن ترحمون قرآن پڑھا جائے تو سنو اس مسئلے میں باتیں آئیں گی تو کہنے والے کہتے ہیں کہ قرآن جب پڑھا جائے تو سنا جائے سورے فاتحہ نہ پڑھی جائے یا اور دلیلیں پیش کرتے ہیں جن کا جائزہ بعد میں لیا جائے گا ان سب کو سامنے رکھ کر کے حضرت ابو حرین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سمجھ کو سامنے رکھی جائے کہ ان سے جب کہا گیا کہ امام کے پیچھے پڑھیں کہ نہ پڑھیں تو کیا فرمایا انہوں نے ایک فی نفسی تم آہستہ آہستہ سے پڑھو بات ختم ہو گئی اختلاف ہمارا ختم ہو جانا چاہیے کہ کی نہیں کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص سے ہاں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم تو سلاط بین آپ جی میں نے سلاد کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا اور آگے تک حدیث ہے پچھلے درس میں حدیث بتائی جا چکی تھی اس میں جو لفظ ہے ایک فی نفسک تم اپنے اردو میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اپنے جی میں پڑھو اپنے جی میں پڑھو تو جی سے مراد دل نہیں ہے بلکہ جہاں بھی یہ لفظ فی لفظ سے یا فی نفس ہی آیا قرآن اور حدیث کے اندر تو وہاں پر خاموشی سے آہستہ آہستہ پڑھنے کے معنی میں ہے کیونکہ ایک لفظ کیا ہے اقرا پڑھو اور پڑھنے کا لفظ پڑھنے کا کام جسم میں جسم کے حصوں میں سے کس حصے کا کام ہے پیرا کس کا कि, کام ہے زبان. زبان کا کام ہے جب لفظ اقرا ہے تو پھر اب زبان کا استعمال ہونا लازم. لازمی ہے فی نفس سکہ, اس, فی نفس کا سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ زور زور سے نہ پڑھو آہستہ آہستہ سے پڑھو اس سلسلے میں کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کیا کہا بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے اقرا بےحا فی نفس کا سے مراد کیا ہے تدبر ہے غور فکر کرنا اور تفکر ہے فکر کرنا سوچنا سورف فاتحہ کے معنی وغیرہ میں یہ آہستہ سے قراعت پڑھنے کے معنی میں نہیں تو محدث شیخ الحدیث محدث صاحب تحفہ عبد الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب اپنی مشہور کتاب تحقیق الکلام فی فلقرات خلف الامام اس طرح سے ہے, ہے اس کا اردو میں ایک کتاب ہے عربی میں ترجمہ ہو چکا ہے اس میں لکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ اقرا بحا فی نفس کا سے مراد جو ہے تفکر اور تدبر اور سور فاتحہ کے معنی اور مطلب پر غور و فکر لیا جائے یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ پرانے کریم میں بعض جگہوں پر اللہ تعالی کے ذکر کے بارے میں آیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ود کو رب کفی تم اپنے نفس میں اپنے رب کو یاد کرو تو علماء نے اس کی جو تشریح کی ہے مفسرین نے کیا کہا ہے صاحب جلالین تفسیر جلالین میں ہے کہ اے سر رن سررن مانے جہری اور سری نماز جانتے ہو گے نا تو سررن کا مطلب اللہ کو یاد کرو آہستہ آہستہ ہوں اگے اس لفظ کی وضاحت بھی ہے اگے ایت اگر پڑھیں گے اذکر ربک فی نفسک تذرع و خیفتا و دون الجہر دون الجہر جہر کے مقابلے میں یہاں پر فی نفسک لایا گیا ہے یعنی آہستہ آہستہ پڑھو بغیر زور زور سے آواز کیے ہوئے اسی طرح سے قرآن کریم کی بعض آئے یہ آیات خطیب حضرات پڑھتے ہیں یا یادینس علیہ وسلم تسلیمہ تو تفسیر میں ہے اور فوکہ نے اور دوسرے محدثین نے لکھا ہے کہ فیصلی السامع فی فیوسلی کہ سننے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے کیسے فی افس کا مطلب آہستہ آہستہ ہدایہ کی شرح الکفایا میں ہے فیصلی فیوسلیس فی نفس ہی حدیث جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سننے والا اپنے جی میں پڑھے اس کا مطلب کیا ہے خفی کس کی دلیل ہے اقراب فی نفس کا میں کیا ہے بحر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں آہستہ آہستہ پڑھو اس سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تفکر غور فکر کرو جبکہ دوسری جگہ <سؤال> اس کی شرح کیا کی جاتی ہے خود ہمتی علماء کرتے ہیں کہ ایو صلی بلسان ہی اپنی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے آہستہ سے اسی طرح سے ادا کرا تعالی صلی علیہ کہ جب خطیب ہاں اللہ تعالی کا یہ قول پڑھے سلو علیہ سلو علیہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو تو جو سامعین ہوتے ہیں وہ کیسے فیوسلی سرن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ سے کیا کریں درود پڑھیں اس میں زبان, زبان سے وہ پڑھے لیکن زور سے آواز نہ نکالیں اسی طرح سے اس طرح سے, معلوم، اس طرح سے معلوم یہ ہوا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ آہستہ سے پڑھیں سور فاتحہ اس میں غور فکر کرنے کی بات نہیں یہیں پر ایک بات اور بتا دی جائے کہ ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا اقرا بحافی نفسی کا اپنے نفسے میں پڑھو یعنی آہستہ آہستہ کوئی وہ شخص جو سورہ فاتحہ جس کو امام کے پیچھے نہ ملی ہو مثال کے طور پر ابھی وضو کر رہا ہے وہاں پر مسجد میں جب تک آیا تب تک امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ چکے تھے تو اب کہاں سے وہ غور و فکر کرے گا امام صاحب تو سور فاتحہ پڑھ چکے ابھی دوسری صورت پڑھ رہے ہیں تو اب وہ قرات سنے گا کہ سور فاتحہ پر غور کرے گا غور نہیں کرے گا بلکہ پڑھے گا آہستہ سے اب اس کی تشریح محدثین نے بھی یہ تو لفظی طور پر اس کو بیان کیا گیا محدثین نے اس کی شرح اقرا بحا فی نفس کا کی شرح بھی لکھی ہے ہاں شیخ عبدالحق الحق دہلوی ہاں مشکلۃ المسادی کے ترجمے, ترجمے میں لکھتے ہیں فارسی میں ہے کہ اقرا بحافی نفسیکا کہ بخانی فاتحارا ہاں بس امام ہاں را بس امام نیز ام اما آہستہ چنانچے بشنوائی خدرہ ہاں اس میں ہے کہ امام کے پیچھے سور فاتحہ صرف پڑھو اور آہستہ آہستہ پڑھو کہ خود اپنے آپ کو سنا سکو خود اپنے آپ کو سنا سکو یعنی اقرا الفاتحہ ولا کن تخلف الامام ہوں کہ سور فاتحہ پڑھو گرچہ امام کے پیچھے پڑھو پیچھے رہو لیکن سر تسمع تسمک ہے اس کا ترجمہ عربی میں کیا ہے امام نبی رحمت اللہ علیہ جو کہ صحیح مسلم کے شارے ہیں لکھنے والے ہیں شرح کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ قول ابی حرا فی نفسک کہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول فی نفسک اس کا مطلب کیا ہے اقرا سر رن بے حیثیت کہ سور فاتحہ کو آہستہ سے پڑھو اس طرح سے کہ تم اپنے آپ کو سنا سکو آہستہ آہستہ آدمی پڑھے جی تو یہ ہے اس حدیف کا مطلب کہ فی حافی کا میں جو لفظ ہے اقراب فی نفسکا اس کو آدمی آہستہ آہستہ پڑھے ہاں اس سے غور و فکر کرنا مطلوب نہیں ہے بلکہ پڑھنا مطلوب ہے اس کے بعد عبادت عباد رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تھی حدیثوں کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ابھی ان لوگوں کے دلائل پیش کرنے سے پہلے کہ جو لوگ دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے صورف فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے ان, کے ان کی دلیلیں پیش کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ائمہ کے اقوال پیش کر دیے جائیں اور اسی طرح سے اسی طرح سے خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام محمد رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ کا کیا موقف ہے اس کو بھی سن لیا جائے تاکہ ہمارا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں ہمارا مقصد جو ہے اپنی تعداد بڑھانا نہیں ہمارا مقصد کیا ہے حق بات کو بتانا کہ صحیح کیا ہے کیونکہ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمار اس کا تعلق ہماری نماز سے ہے وہ بھی فرض نماز سے ہے ہماری فرض نماز سے ہے تو اس لیے اس سلسلے میں علماء کے اقوال ہم پڑھتے ہیں ذرا سا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جز القرا میں اور امام بخاری اس فن کے امام ہیں انہوں نے بالخصوص اس موضوع پر قراءت خلفل الامام کے سلسلے میں کہ امام کے پیچھے صور فاتحہ پڑھنا ضروری ہے رکن ہے بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی ہے اس مسئلے پہ ایک کتاب لکھی ہے اور تمام دلائل کا تمام جو ہے آیات اور حدیث کا جائزہ لیا ہے اور جواب دیا ہے انہوں نے انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا جملہ ادھر لکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حافظ الحدیث امیر المومنین فی الحدیث فرماتے ہیں کہ وہ طوطول خبر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاسلا اللہ بقراۃ القرآن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہو سکتی اسی طرح سے سنن ترمزی پر احمد محمد شاکر حافظ شاکر رحمۃ اللہ احمد محمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس بارے میں صحیح اور متواتر حدیث موجود ہے کس بارے میں سور فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کے بارے میں کہ جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہر رکات نماز ہے اور ہر نمازی اس واضح عموم میں شامل ہے امام ہو یا مقتدی یا اکیلا کوئی فرد خارج نہیں کوئی فرد کوئی آدمی اس سے خارج نہیں اسی طرح سے ایک مشہور امام ہیں عبد الوہب شارانی یہ لکھتے ہیں کہ من قال قاند تعین فاتح تن وائر غیر قدار الحدیف اللہ کادت تب لگو حدت تواتر ماتا عید ذال کے بے عمل صلف الخلف یعنی جن علما نے سور فاتحا کو نماز میں متعین کیا ہے اور کہا ہے کہ نماز کہ سور فاتحہ کے سوا اور کچھ پڑھنا کفایت نہیں کر سکتا اولن تو ان کے پاس احادیث نبیہ اس کثرت سے ہیں کہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں دوسرے یہ کہ سلف و خلف یعنی صحابہ تابعین تبا تاب اور اما کا عمل بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ ہاں سور فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے اسی طرح سے سورہ فاتحہ کے قائلین میں صحاب اکرام بھی ہیں کہتے ہیں جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ وہ کنانتحدت السلاطن اللہ بات کتاب جز الکرام امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہم آپس میں ہم کہا کرتے تھے کہ بغیر سور فاتحہ کے نماز نہیں ہو سکتی اسی طرح سے علامہ سب کہتے ہیں صحاب اکرام تابعین سے سری اور جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنے کے متعلق بہت سارے آثار بہت ساری حدیثیں مردی ہیں امام شابی فرماتے ہیں اس تعلق سے کہ جو لوگ احادیث اور آثار صحابہ کو نہیں لیتے ہیں امام شابی فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ہم آثار صحابہ یعنی آثار یعنی حدیث نبویہ اقوال صحابہ کو چھوڑ دیا اور قیاسات کو اپنا لیا تو ہلاک ہو جاؤ گے یعنی جب یہ حدیثیں موجود ہیں ان کو چھوڑ کر کے کوئی قیاس پر عمل کرے تو یہ درست نہیں ہے اسی طرح سے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ جز خلف الفلام میں فرماتے ہیں کہ امالا من عین علم ان یفر و خلف المام وہاں وقافی کتاب القرا اطر البحتی یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شمار تابعین اور اہل علم جن کی تعداد گنی نہیں جا سکتی وہ سب فرماتے ہیں کہ مقتدی امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھا کرے اسی طرح سے چاہے امام بلند قرآ کر رہا ہو اسی طرح سے بحتی کی کتاب القرع کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے اسی طرح سے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا ہے ان کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام نمازوں میں امام کے پیچھے صور فاتحہ ہاں تمام صحاب کرام اور جبلا اہل اسلام کا مسلک ہے اور اس میں کسی عالم کو اختلاف نہیں حتیٰ کہ جو اہل کوفہ سور فاتحہ نہیں پڑھتے تھے وہ بھی اسے جائز قرار دیتے تھے اب یہاں سے کچھ باتیں شروع ہوں گی کہ اہل کوفہ یعنی امام ابو عنیفا رحمت اللہ اور دوسرے لوگ کوفہ کے رہنے والے والوں کا دو قول ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے لیکن دوسرا قول ان کا یہ ہے کہ ہاں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے احتیاط کا تقاضا ہے کہ پڑھی جائے اس لیے کہ دلیلیں بہت ہیں وہ میں آپ کو سناؤں گا دیکھیے امام ابو حلیف رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں غیث, الامع... غیث الغمام ہاشیہ امام الکلام میں فرماتے ہیں کہ جس کا اردو ترجمار بھی پڑھوں گا تو دیر ہو جائے گی کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے اس مسئلے یعنی قرات خلف الامع... قرات خلف امام میں دو قول ہے ایک یہ کہ مقتدی کے لیے الحمد الشریف ناواجب ہے نہ سنت ناواجب ہے نا سنت پہلا قول ہے اور یہ ان کا پہلا قول ہے امام محمد نے اپنی قدیم تصنیفات میں اسی قدیم قول کو داخل کیا ہے اور ان کے نئے نسخے میں کیا ہے نئے نسخے جو ہے یہی چیز امام محمد رحمتہ اللہ علیہ سے مشہور ہو گئی ہے دوسرا قول یہ ہے کہ مقتدی کو احتیاط امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا مستحسن اور بہتر ہے اور آہستہ نماز میں کوئی کراہت نہیں آہستہ نماز میں کس میں سری نمازوں میں ظہر آثر اور مغرب کی تیسری عرشا کی تیسری اور چوتھی میں. کوئی کراہت نہیں یہ قول اس لیے اختیار کیا گیا کہ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کرام کو صحابہ اکرام یعنی مقتد... مقتدیوں کو مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہے کہ جب میں بلند آواز سے پڑھ رہا ہوں تو سوائے سور فاتحہ کے کچھ اور نہ پڑھا کرو فضر کی نماز والی حدیث جو ہے ابادہ بنسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیز گزر چکی ہے اسی طرح سے امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ کے مشہور استاد